تم فرماؤ کون رب ہے اسمانو ہے اور زمے کا تم خود ہی فرما آ اللہ تم فرما آ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ ہمات بنائی ہے جو اپنا بھلا برا ناؤ کر سکتے ہیں تم فرما کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور ان بیا آکیا برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا کیا اللہ کے لیے اسی شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنا آ تو انہیں ان کا اور اس کا بننا ایک سا معلوم ہوا تم فرما اللہ ہر چیز کا بننے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے